اللہ استاد ادخل یا کا تا ہو ہو وہ کون سی چیز یعنی کون سا سبب ہے جس نے آپ کو لیٹ کیا ہے زکریہ تم تو متابن میں تھکا ہوا تھا تھکا دینا متعبن تھکا دینے والا اور متابن جس کو تھکا دیا گیا ہو یعنی مختلف اعمال نے مصروفیات نے کاموں نے اسے تھکا دیا گیا ہو آ, تھکا دیا ہو تو کم تتابن میں تھکا ہوا تھا فص القی تو اعلی یا استل کا یسل کی لیٹ جانا تو میں لیٹ گیا اپنی بدی کے بل مطلب یہ ہے بالکل سیدھا لیٹ گیا کفا کہتے ہیں سر کے پچھلے حصے کو فصل تو اعلی کفا یا میں لیٹ گیا اپنے سر کے پچھلے حصے پہ یعنی سیدھا لیٹ گیا بعد الصلاط نماز کے بعد فہا جس طرح بھی ہم نے کہا کہتے ہیں سر کے پچھلے حصے کو جسے گدی کہا جاتا ہے لکھی استری حقلی تاکہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں فغالاب نومو ملا کے پڑیں گے فغالہ بنی ان نوموں کو مجھ پر نیند غالب آ گئی تو نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور مستقصو الساطا سے آتا اور میں نہیں اٹھا میں نہیں بیدار ہوا مگر نو بجے یہ جی نو بجے تک میں سویا ہی رہا فتوضاء تو میں نے ربو کیا و توجہ تو اور میں نے رخ کیا جلدی سے یہاں کا لستخ نمس والا اختر ہوں نہ میں نے غسل کیا اور نہ ہی میں نے ناشتہ کیا اس تخنم تو استحم یس سہم ہوں اور فص تلقیت میں اس طلقی فلمادی کا اس طلقا یس تلقی سے کیا تمہیں تمہارے کلاس فیلوز میں ہم جماعتوں نے نہیں اٹھایا نہیں جگایا بیدار نہیں کیا انََََََََََ زمالہ ملا کے پڑھیں گے انََََََََََ زمالا الدینہ یس فنون میرے وہ ہم جماعت جو میرے ساتھ رہتے ہیں رحاب کلحم الامفار استقبالِ رَیس ہم سب کے سب ایئرپورٹ گئے ہیں اپنے رئیس کے استقبال کے لیے اپنے صدر کے استقبال کے لیے زیادہ اثر کوئی حرج نہیں یہ مو پرابلم کے نام میں اقرا الحديث يا مروان الحديث پڑھو اے مروان مروان مروانو مروان عن ابي ذر رضي الله عن ابي لکھا ہوا ہے یہ ذر ہے عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارک وتعالى نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں فيما رواه ان احادیث میں سے یہ حدیث ان احادیث میں شامل ہے یہ حدیث کہ جنہیں روایت کیا ہے آپ نے اللہ اللہ تبارک وطع سے النا پال کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حدیث کچھ سی ہے یا عبادی انی حرمت تو ظلم نفسی ہے میرے بندو یقیناً میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے اپنے آپ پر وجال کو بین کو اور میں نے اس کو بنا دیا ہے تمہارے درمیان بھی حرام کردہ جی فلا تزالموں تو تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو یا عبادی کلو کم والن یہ شد جو کاف کے اوپر ہے وہ لام کے اوپر کر لیں لکھ لیں یا عبادی کل والن اے میرے بندو تم میں سے ہر اے گمراہ اللہ من ہدوم جس کو میں ہدایت عطا فرما دوں فسحدونی استحدہ یس تحدی سے اس تحدو پھر امر ہے تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو اہدی میں تمہیں ہدایت دوں گا اہدی اصل میں اہدی تھا جواب اب عمل ہونے کی وجہ سے حالت جسم میں ہے اور اسی لیے آخر سے گر گیا ہے ڈراپ ہو گیا ہے یا عبادی ہے میرے بندو کلو کم جا تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے بجائے جسم لیں سکون یا عبادی ہے میرے بندو کل آر تم میں سے ہر ایک اریا ہے ننگا ہے بے لباس ہے تو, تو تم مجھ سے پہناوا طرب کرو تو لباس طرب کرو تم میں तुम्हें گا میں تمہیں لباس سے نوازوں گا قسا پہنانا یا عبادیہ میرے بندو ان تختی اون بل نہ یقیناً تم غلطیاں کرتے ہو رات اور دن وانا فرقم الزون پر और میں بخش دیتا ہوں تمہارے لیے تمام گناہوں کو اور میں بخش دیتا ہوں تمہارے لیے تمام گناہوں کو ظاہر ہے بخش دوں گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا عبد الملک عبد الملک داخل ہوتا ہے, یہ کسی طالب علم کا نام ہے المدرس استاد العنا دن تحت سو اوقاد اب تم آ رہے ہو اور سبق یقیناً ختم ہو چکا ہے یا سبق یا ختم ہونے کے قریب ہے اوقاد پوری بھارت ہے او قادہ یہ انتہ یہ درس ہو یا قریب ہے کہ سبق ختم ہو جائے عبد الملک ہی عبد الملک رحابۃ اللہ مستوثر جامعہ عاسی میں جامعہ کے کلینک یا لیبارٹری یا کیا کہیں گے جو جامعہ یونیورسٹی کی لفظی منع ہے علاج کا زہبتو اللہ مستوصف فل جامع یوں کہہ سکتے ہیں میں یونیورسٹی کے کلینک گیا تھا تو حوال البیب و حوال یعنی گھیر دینا تو طبیب نے ڈاکٹر نے مجھے بھیج دیا یعنی وہاں سے مجھے ٹرانسفر کر دیا بلال مستقل العام جنرل ہاسپٹل کی طرف مطلب کوئی بڑی بیماری ہوگی اس لیے وہ جو یونیورسٹی کی یونیورسٹی کا کلینک تھا وہاں سے ڈاکٹر نے جنرل ہاسپٹال شفٹ کر دیا ٹرانسفر کی بجائے شفٹ کر دیا ڈاکٹر نے المدرس و استاد لابا سا علیہ آپ پر کوئی حرج نہیں یعنی اللہ بہتر کرے گا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے راباس علیہ کا تحرم انشاء اللہ یہ جو بیماری ہے یہ گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا است ادن تلمدیر تھا از ادن است اضن تلمدیرہ ایک حمزہ کو ہلف کر دیا گیا ہے کیا آپ نے پرنسپل سے اجازت دی ہے نام جی ہاں است قبل رہا بھی میں نے جانے سے پہلے ان سے اجازت مانگی ہے یا اجازت غلط کی تھی اجازت طلب کی یا ادین انہوں نے مجھے اجازت دے دی یرین الجراسو یہ جو پیش ہے اسین کے اوپر ہے گھنٹی بجتی ہے اور المدرسو تو استاد نکلتے ہیں تو یتبا حامدن و حامد اس کے پیچھے یعنی چلا جاتا ہے تابعہ یتبا کسی کے پیچھے چلنا اور یوسر و علیہ اور آہستہ سے انہیں کوئی بات کہتا ہے اسبا یوسرگو کی ریپوزیشن چلا آتی ہے کسی کی طرف کو راز کی بات منتقل کرنا یعنی کسی سے کوئی آہستہ سے بات کرنا یا الشیخ فضی اللہ تشیخ اریدان حامد کیا کہتا ہے یعنی جو بڑے بڑی آہستہ سے بات اس نے کی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک کسی موضوع کے بارے میں گفتگو کروں بات کروں ایک موضوع یعنی ایک کوئی معاملہ ہے اس سلسلے میں میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اولا کلن اور لیکن مجھے شرم آ رہی ہے میں شرم محسوس کر رہا ہوں مجھے جھجک محسوس ہو رہی ہے قُلْ وَلَا تَسْتَحْيِي استاد کہتے ہیں کہو اور مد شرماؤ اختاج الى مبلغ من المال میں مال میں سے کچھ مبلغ یعنی کچھ رقم کا محتاج ہوں استقررت من زملاء لی من زملائی نہیں ہے زملاء چونکہ غیر منصرف ہے استقررت میں نے قرض لیا تھا اپنے کلاس فیلوز سے فَلَمْ يُكْرِدُونِ یعنی میں نے ان سے کرز مانگا تھا انہوں نے مجھے قرض نہیں دیا دینا ان من کا تو کیا میرے ممکن ہے کہ میں آپ سے قرض لے سکوں جزاک اللہ کرتے ہوئے یا کہیے کلمات کہتے ہوئے کہا جزاک اللہ خیرم سعتی کا باد سلاۃ السری میں آپ کے پاس آؤں گا اثر کی نماز کے بعد انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا ادن کا تب میں تمہارا انتظار کروں گا انتل آنا فی بیل جدید آپ اس وقت آپ اس وقت اپنے نئے گھر میں ہیں علیسا کا کیا یوں ہی نہیں المدرس بلا ایسا مستری ہی امید ہے کہ آپ اس میں آرام سے ہوں گے مستری سے مستریح یہ اسم الفائل ہے راحت محسوس کرنا ممکن امید ہے کہ آپ اس میں آرام یعنی محسوس کر رہے ہوں گے آپ اس میں اپنے آپ کو ایزی فیل کر رہے ہوں گے نہ الحمد الحمدللہ یہ جو الف ہے درمیان میں اس کو ختم کر دیں آگے ہیں مشق تمرین واحد مشق نمبر ایک عجیب عن آنے والے سوالات کا جواب دیجیے ملک لیٹ کیوں آیا کان اریزن فضحبا مستیبا کیا کیا؟ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں من کردر نمبر دو من اب وابلفلات بابو استفا علاسین باب استطف ہے شراثی مزید کے ابواب میں سے زیادہ کر دیا گیا ہے اس کے شروع میں حمزہ اور سین اور تا نہ استقبال استغفارا استمرا استقبال کسی سے یہ خواہش کرنا طلب کرنا کہ وہ آگے بڑھے یعنی کسی کا استقبال کرنا کسی کو ویلکم کرنا استغفارا مغفرت طلب کرنا استمرہ جاری رہنا استمرہ یہ کسی سے یہ طلب کرنا یہ خواہش کرنا کہہ لیجیے چیز جو ہے وہ چلتی رہے یعنی جاری رہنا کام کو جاری رکھنا اس من الدی منحد البق میں سے نکالیے ان افعال کو جو اس میں وارد ہوئے ہیں اس باب میں سے فسطل میں اس تل کئی تصیری ہر یستری ہو اس استحمم تو استحما یستاحم اصل میں تھا استحمام یس تحم و میں جانے کی خواہش کرنا یا کہہ لیجیے غسل کرنا آگے جو علی ہی ہے استقبال یستقبل استقبال مصدر ہے حدیث میں فستح دون استحد یستحدی اسے فیل عمر ہے فستت امونی استطمہ یستم سے فی المر ہے فستخی بریک اپ آپ اس کا جانتے ہی ہوں گے کیا ہوگا فا استقسو نی استقسو جو ہے یہ فل امر ہے استخی آگے ہے فسل فرو یہاں استل فرو فیل ہے استقف فرا یس طرح مستف اصل میں طسفت کہتے ہیں نسخے کو تو استافا یستاؤ کا معنی ہوتا ہے نسخہ طلب کرنا ظاہر ہے جب انسان اپنی نبس دکھاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے تو وہ نسخہ طلب کرنا یعنی چیک اپ کرانا کہہ لیجیے تو کلینک مستوسط یہ اس میں ظرف ہے نسخہ طلب کرنے کی جگہ آگے استاذ اصل میں تھا استا اذنا یست اذین آگے استح میں استحیا یا یستحی استا قرض تو قرض طلب کرنا مستری ہن استرا آرام محسوس کرنا طلب کرنا کی بجائے یہاں محسوس کرنا کا معنی پیدا ہو جائے گا نمبر تین تامل المثال مثال پہ غور کیجئے ثم حال المضارع والامر والمصدر من الافعال الاعتيہ پھر مضارع امر اور مصدر لائے آنے والے افعالوں سے استقبل یستقبل استقبال استقبل اب اگے دیکھیے استغفر یستغفر استغفر استغفار استعد یستعد استعد استعداد استلقى يستلقي استلقي استلقاء استراح یستریح استر استراح تن استراً اوقات مزدر کے آگے گولتا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے استراحن بھی ٹھیک ہے اور استراح بھی ٹھیک ہے دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے استقال یستقیل استقل آگے استقال یہاں مضدر کے آگے گولتا کا اضافہ کر دیا گیا استقال یستیلو آج کل کی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے استعفی پیش کرنے کے لیے استقالا یستیلو کالا یقین آرام کرنا اور استقال یستیلو کسی سے یہ طلب کرنا کہ اسے آرام کرنے کا موقع دیا جائے بہت ہو گئی یہ میرا استعفی پیش خدمت ہے کالا یقینو سے ہے کالا یقولو کہنا اور کالا یقینو یا لولا کرنا آرام کرنا یہ آج کل ہم نے کہا استعمال ہوتا ہے استعفی دینے کے معنی میں استفادہ استفید و استفاد فائدہ حاصل کرنا چونکہ اس میں حاصل کرنے کا طلب کرنے کا معنی پہلے سے موجود ہے اس لیے استفادہ طلب کرنا کہنا غلط ہے بالکل اسی طرح کی غلطی ہے جس طرح ماہ رمضان کا مہینہ کہنا غلط ہے تو استفادہ کرنا کہیے یا فائدہ حاصل کرنا کہیے نمبر چار این فلفلت العطیتی بابا استفاعلہ بھی مشتقات ہی آنے والی مثالوں میں متعین کیجئے نامزد کیجیے استفا کے باب کو مشتقات اس کے مشتقات کے ساتھ یعنی اس کے مشتقات بھی بتائیے کہ مادی ہے مدارے ہے وغیرہ روز غسل کرتا ہوں استحم و مدارے ہے استحم یس سے استاد بی خمستا اشر الفر علن میں نے یہ شقہ شقہ اصل میں ایک کہتے ہیں ایک حصے کو اسے کیا کہیں گے اپارٹمنٹ یا اس طرح کر کے یعنی کوئی بلڈنگ ہو تو اس کے جو الگ الگ فلیٹ ہوتے ہیں تو ہر فلیٹ کو شکا کہا جاتا ہے استا اجر تو ہاد ہی شکا تھا میں نے یہ فلیٹ کرائے میں لیا ہے پندرہ ہزار ریال میں یس الامتحان الامتان یہاں استام آدی ہے یس سمیر الامتحان یومین امتحان دو دن جاری رہے گا یس سمیر الفلم ادارے ہے استا عدمتحان فنحب امتحان کے لیے تیاری کرو یقیناً وہ بہت قریب ہے استاد یستا عددو سے استاد ہے استسلام المجرم الشرقتی مجرم نے اپنا آپ حوالے کر دیا پولیس کو استاسلمہ یستا سلیم و یہ آدھی ہے یستا حب الغسلحرامی احرام کے لیے غسل کرنا مستحب ہے یوستحب استحب یستاحبو کسی چیز کو پسند کرنا کسی چیز کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ وہ اسے اچھی لگے یعنی پسند کرنا یستحب مزار مجہول ہے لا السطنٰ تو بغیر اللہ اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے السطانہ تو مستر ہے استعانا یستعین اسے انا مستر ہی میں سفر کے لیے تیار ہوں مستعد الصطلہ یسو سے اسم الفائل ہے ارجو کا مستقبلا ظاہرا ظاہرا روشن میں آپ کے لیے روشن مستقبل کی امید کرتا ہوں مستقبلا استقبال ہے اس میں المفعول ہے پھر تنظیم قرآن پاک میں ہے واحد کلنا جدو الا ابلیس ابا وسط بڑا واقع واحد بڑا من کافی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا اور بڑا بننا چاہا یعنی اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یہاں استقبارہ باب استفعال ہے فلمادی ہے اس سل کئی تو اعلی کفا یا علی کئی میں اپنی گدی کے بل لیٹ گیا تاکہ میں آرام کروں کئی من نواسب المدارے کئی جو ہے یہ نواسب المدارے ان یعنی مدارے کو نصب دینے والے حروم میں سے ہے اور یوسما حرف اسدری یا تین و استقبال اور اس کا نام رکھا جاتا ہے حرف مصدریہ بھی حرف نصب بھی اور حرف استقبال بھی تجا عموما بادی تعویل مسدر حرف اس کو اس لیے کہیں گے اس لیے کہ وہ اپنے بعد والی عبارت کو بنا دیتا ہے مصدر کی تعویل میں یعنی وہ مصدری معنی میں کر دیتا ہے فتح اویز المثار سابقی استل کئی تو استرا ہاں تھی لیک استری ہاں یعنی آرام کرنے کے لیے غالب الطسب کہا حرف نصب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حالت نصب میں لے جاتا ہے اور حرفے استقبال اس لیے اس یہ فلم ادارے کو مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے الغالب الطسب کہا لام الجر لام الجردیلہ اور غالب یعنی اکثر مطلب یہ ہے غالب اسماع اس کا یہ ہے اکثر عموماً عموماً یہ بات ہے کہ اس پہلے لام الجر آتا ہے جو کہ تعلیم کا مانا دیتا ہے علت سے لکی تعلیل، تعلیل کہ یہ وجہ بیان کرنے, کے لیے، بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ میں لیٹ گیا تو اگر یہ اس سے پہلے نہ آئے تو اس کو مقدر مانا جاتا ہے اس کو کر لیا جاتا ہے کہ وہ موجود ہے ارا تخلت نافیہ تو جب لا نافیہ لا نافی داخل ہوتا ہے فیل پر اسے لکھا جاتا ہے لکئی کا تھا لکھتے ہیں ملا کر الگ الگ نہیں لکئی کو الگ لکھ دیں اور لا کو الگا لکھ دیں بلکہ کئی کی یا کے ساتھ لام کو ملا کے لکھا جاتا ہے جیسا لکھا ہوا ہے نہ وہ مثلاً جیسا کہ اصر لکیلا تا اخرا عنی ترسی جلدی کرو تاکہ تم سبق سے لیٹ نہ ہو جاؤ سبق سے پیچھے نہ رہ جاؤ تو امداد لکی کی آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے التحت بالجامعۃ الاسلامیہ لکی یتعلم اللغه العربیہ و علوم الدین میں نے جامعہ الاسلامیہ میں اسلامی یونیورسٹی یا مدینہ یونیورسٹی کا نام ہے میں نے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تاکہ میں عربی زبان اور دین کے علوم سیکھوں اجتهد کیتنجحہ محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ قال احمد الاختي احمد نے اپنی بہن سے کہا ابحثي عن هذا الكتاب في مكتبه کلیتك یہ کتاب تلاش کرو اپنے کالج اپنی فیکلٹی کی لائبریری میں بسمہو لکیلہ تنسا اس کا نام لکھ لو تاکہ تم نہ بھول تاکہ تم بھول نہ جاؤ لکیلہ تنسا لکیلا تنسا راہ بازو کی میرے کلاس فیلوز میرے ہم جماعت بازار گئے لے تاکہ وہ روز مرہ کی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدے الحوائج الحاج کی جمع روز مرہ یعنی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کو الحوائج کہا جاتا ہے لکیلا تفوتن فوت ہو جانا چھوٹ جانا تم جلدی کرو تاکہ ہم سے ہوائی جہاز چھوٹ نہ جائے واغی فیم یاتی لکئی لکیلا خالی جگہ میں نیچے آنے والے جملوں میں رکھیے استعمال کیجئے لکی کو یا لکیلا کو ثم عدل اللہ علیحا پھر تبدیل کیجیے اس فیل کو جو اس کے بعد آ رہا ہے عدل یعنی اس میں مطلوبہ ترمیم کیجیے اطاصل کثیر شباب بالجامعتی بہت اطاصل کثیر المن شباب آتی لکئی شروط القبول بہت سے نوجوانوں نوجوانوں میں سے بہت سے بہت سو نے رابطہ کیا ہے یونیورسٹی کے ساتھ اطاصلہ رابطہ کیا ہے کثیر من الشباب بہت سے نوجوانوں میں بالجامعتی یونیورسٹی کے ساتھ لکئی استف سرو ان شروط القبول تاکہ وہ آ, قبول ہونے یعنی سلیکٹ ہونے کی جو شرائط ہیں ان کے بارے میں استفسار کریں پوچھیں کانا محدود علی سباہن فضلسنا کانا محدود الرحلت کانا محدود اسباہن یعنی الرحلہ ٹور کا مقررہ وقت تھا تین بجے صبح فضلسنا تحد دسو کئی لانہ نامہ تو ہم بیٹھ گئے بات چیت کرنے کے لیے تاکہ ہم نہ سوئیں تاکہ ہمیں نیند نہ آ جائے आ, کیونکہ جو یعنی ٹور کے لیے یا جو پکنک بنانے کے لیے سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس کو وہاں رہلا کہتے ہیں کہ نما اور جو عام استعمال کرتے ہیں لفظ ہے رحلہ یعنی کوش کرنا وہاں وہ ٹورس کے لیے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو لے جاتی رہتی ہے تو وہاں اس طرح ٹور سٹوڈنٹس کے عام ہوتے ہیں ان کو رہلا کہا جاتا ہے تو چونکہ وہ تین بجے صبح یہاں سے ہم نے چلنا تھا ہونا تھا تو ہم نے سوچا کہ اگر سو گئے تو پھر جاگ نہیں سکیں گے اس لیے ہم بیٹھے باتیں گے رہے لے کئی نہ نام آیند نہ آ جائے سوالات کیے ہیں تاکہ میں مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لوں یا غیر کا اے جرج اپنا نام تبدیل کرو کئی کا نسرانی جارج تو اس کو عربی زبان جرج کہا گیا اے جارج اپنا نام تبدیل کر لو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم کرسچین ہو عیسائی ہو یا زی اے زینب جلدی اٹھا کرو ان نون جو ہے یہ ختم گر جائے گا اسی طرح سب سے پہلے جملے میں بھی لکئی رو نون زبرنا ختم ہو جائے گا لکئی تتھا سوری کئی لا تتھا درسی تاکہ تو سبق سے پیچھے نہ رہ جائے لیٹ نہ ہو جائے نمبر چھ اذن انتھا تھا تب تو میں تمہارا انتظار کروں گا اذن من ادنواسب المدار اذن جو ہے یہ مدارے کو نصب دینے والے حروف میں سے ہے حرف جواب و و و اور اس کا نام رکھا جاتا ہے حرف جواب بھی استقبال کا مانا ہی رہنے دیتا ہے تفهم معناها آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے تمہیں اس کا معنیٰ سمجھ آ جائے گا سہ عظور کل یوم باد سلاۃ المغربی انشاء اللہ حامد کہتا ہے خالد سے کہ میں آج تم سے ملاقات کے لیے آؤں گا مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ میں آج تم سے ملوں گا ملاقات کروں گا خالد کہتا ہے جواب میں اذن انتظر رکھا تب میں تمہارا انتظار کروں گا دن کے معنی میں المدرس و استاد هذا احسن مدرسی یہ بہترین اسکول کی ڈکشنری ہے اذن نشتر ہو تب تو ہم اسے خرید لیں گے الطلاب اللہ طلبا کہتے ہیں تب تو ہم اسے خرید لیں گے علی العلی الستاد الدندینشا اللہ ہمارے استاد کل مدینہ منورہ انشاء پہنچیں گے ادھر نستقبل حفیل مثال تب تو ہم ان کا ایئرپورٹ پہ استقبال کریں گے اکشا قیدو کا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارا بوریا بستر گول کر دیا جائے گا قیدو کا مجھے مجھے ڈر ہے کہ تمہارا بوریا بستر یعنی لپیٹ دیا جائے گا لفظیمانہ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں یونیورسٹی سے فارغ کر دیا جائے گا پرندہ یادہ کا کثیر یقینا تمہاری غیر حاضریاں بہت ہیں غیاب غیر حاضری تو بہت زیادہ غیر حد رہتے ہو لگتا ہے تمہیں میں یونیورسٹی فارغ کر دے گی یعنی نکال دے گی اذن لا عقیبہ فی المستقبل ان شاء اللہ اور فوراً کہتا ہے تب تو میں غائب نہیں ہوں گا یعنی غیر حادی نہیں کروں گا آئندہ الفعل المباریہ بشروط العطیتی اذن جو ہے وہ فعل مدارے کو حالت نصر میں لے جاتا ہے بشروط العطیتی نیچے آنے والی شرطوں کے مطابق نمبر ایک انتقنا متصد رتن یہ کہ اس سے پہلے کوئی اور عبادت ہو عن الفعل یہ کہ وہ غیر مفصول بغیر علاوہ سے اور نہ ہی لا سے مثالوں سے واضح ہوگی آگے دیکھتے ہیں جیم کو مستقبل یہ کہ فیل کا زمانہ مستقبل ہو فیل کا زمانہ مستقبل میں ہوتی سلاختن تین مثالیں لائیے ادن کی یہ جو تینوں شرائط ہیں یہ کوئی قابل فہم نہیں بہرحال آگے دیکھتے ہیں شاید اس کی کچھ مثالیں اور بات واضح ہو جائے نمبر ایک انہوں نے کہا ہے انتقنا متصد رتن بات یوں ہی سمجھ آ رہی ہے کہ متصد صدر یعنی اس سے پہلے کوئی عبارت ہو مستریا اس کا معنی نہیں ہو سکتا پھر وہ مستریا ہی کہتے متصدرہ یعنی اس سے پہلے کوئی اور عبارت موجود ہو انتقنا غیر مقصول انفیل ہے کہ وہ فعل سے جدا نہ ہو انتقنا متصرتن کہہ لیجیے کہ وہ فیل کے ساتھ متصل ہو اور اس میں قسم نہ ہو اور نہ ہی لانا جو ہے وہ اس میں مستقبل کا طور اذن اذن پہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو جس نے کہا ہو کثیرا میں نے بہت زیادہ محنت کی اذن تن جہاں کچھ کہتا ہے انا الہ اسلام آباد غدن میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اذن ادہ کوئی آپ کو کہتا ہے انا اردو انآکل میں کھانا کھانا چاہتا ہوں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یوں ہے کہ طالب علم کچھ کہے اور اس کا کلاس فیلو جو ہے اس پر رد کرے اس کا جواب دے ادھن کو استعمال کرتے ہوئے وہی اس طرح جس طرح پہلے مثالیں آئی اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں نمبر سات لسط والا اختر تو نہ میں نے غسل کیا اور نہ میں نے ناشتہ اذا نفی الماوی بلا وجب جب جب ماضی کی نفی کی جائے لا کے ساتھ تو اس کا تکرار یعنی اس کو دوبارہ لانا اس کو رپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی اگر مستخ کہا جائے مستخ تو پھر مستخ وما افترتو اختر یعنی مثلا لم تو ولم و افطر یہ جب مادی سے پہلے لا آئے ماضی کی نفی لا سے کی جائے تو پھر لا کو دوہرانا دوبارہ لانا ضروری ہو جاتا ہے فلا سا کا تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ظاہر جب بھی کوئی حرف نفی ہو ہوش نمبر سات لم تو والا اختر تو نہ میں نے غسل کیا ہے اور نہ ہی میں نے ناشتہ کیا ہے ادا نفی الماوی بلا جب ماضی کی نفی کی جائے لا کے ساتھ واجب تقرار ہوا تو اسے دوبارہ لانا ضروری ہو جاتا ہے یعنی جب لا کے ساتھ ماضی میں نفی کا معنی پیدا کیا جائے تو اس کا دوبارہ لانا ضروری ہو جاتا ہے تنزیل اور پھر تنزیلی اور قرآن مجید میں ہے فلا صدا کا والا تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی ان فلف علعین فی کل جملہ تمہ یاتی بلا دونوں فیلوں میں نفی کا معنی پیدا کیجئے نفا یا نفی سے ان سے امر ہے ہر جملے میں ان میں سے جو نیچے آ رہے ہیں لا کے ساتھ منفی بنائیے دونوں فیلوں کو کرا اترسا کرا ات درسا و کتب لا کرا ات ولا و نہ تم نے سبق پڑھا ہے اور نہ ہی اسے لکھا ہے ر اتو لا کلم ولا رولا نہ میں نے اسے دیکھا اور نہ میں نے اس سے بات کی لا ذرا ولا تہ اوپر جو پہلا جملہ ہے اس کا درجمہ بھی ہے کہ بغیر کر سکتے ہیں لا درسا ولا نہ تم نے سبق پڑھا اور نہ تم نے اسے لکھا لا غربنی ولا ذرابانی نہ اس نے مجھے مارا اور نہ میں نے اسے مارا ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی خام پیپر کی اڑائی جا رہی ہے اکلنا و شربنا ہم نے کھایا اور ہم نے پیا لا اکلنا ولا شربنا نہ ہم نے کھایا اور نہ ہم نے پیا نمبر آٹھ ہے القادر اب تم آ ہو اور سبق ختم ہو چکا ہے جب واؤ داخل ہوتی ہے مثبت ماضی, ہو ماضی ہو یعنی اس میں نفی کا معنی پیدا نہ ہو رہا ہو وہ ماضی منفی نہ ہو بلکہ ماضی مثبت ہو وہ پازیٹیو ورب ہو داخلت ما قد داخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ قد الآنت عتی وقد تحد درسو اب تم آ رہے ہو واہ واضح بر یہاں وا حالیہ ہے یعنی اس حال میں حالانکہ یا معنی کریں گے جب کہ سبق ختم ہو چکا ہے تو الان تا عتی ون درسو کہنے کی بجائے وقد کا درسو کہیں گے المسالماق ملنا قیسہ مثال پہ غور کیجئے پھر نامکمل کو مکمل کیجیے دخلۃ المسجد ومامو میں مسجد میں داخل ہوا واضبروا یہاں حالیہ ہے اس حال میں کہ امام سلام پھر رہا تھا نئے مسجد میں داخل ہوا ولیمام دخلۃ المسجد وقد سلم المام نیا مسجد میں داخل ہوا اور یقیناً یہاں یقیناً مانا نہیں کریں گے قد ویسے ہی یعنی ضرورت کے مطابق لایا گیا ہے اس لیے کہ واضح برواہ جب حالیہ ہو اور اس کے بعد جملہ فیلیا ہو اور جملہ فیلیا میں فیل مادی استعمال ہو رہا ہو اور وہ فیل مادی بھی مثبت ہو اس میں کوئی حرف نفی استعمال نہ ہوا ہو تو قد کا لانا پھر ضروری ہو جاتا ہے اور امام سلام پھیر چکا تھا یوں ترجمہ کریں گے دخلت دخل والامام یوکبرو میں مسجد میں داخل ہوا اور امام تکبیر کہہ رہا تھا یا کہہ رہا تھا کا معنی پیدا ہو جائے گا کیونکہ اس سے پہلے فعل ماضی ہے تو اردو زبان کے اسلوب میں ظاہر ہے یہی ترجمہ کریں گے دخلنا المسد والمؤذن المعزن و يقیمو. ہم مسجد میں داخل ہوئے اور مؤذن اقامت کہہ رہا تھا وصلنا المدینت المنور والشمس وشم ہم مدینہ منورہ پہنچے اور سورج غروب ہو رہا اس حال میں ایک سورج غروب ہو رہا تھا وسلط المطار و طرۃۃ میں ایئرپورٹ پہنچا اور جہاز لینڈ کر رہا تھا حبات اترنا دخلۃ الفصل و المدرس یش رح السہ میں کلاس میں داخل ہوا والمدرس یش الدرس اور یا اس حال میں یا منع کریں گے جبکہ استاد سبق کی تشریح کر رہا تھا ایکسپلین کرنا کسی چیز کو وا الحالی جمع الجملات السمیہ واؤ الحالی جمع قد جمع الجملۃ الفیلیہ واؤ حالیہ کے بعد جملہ آئے ظاہر ہے پھر تو قد لگانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر جملہ فیلیا ہو اور جملہ فیلیا میں فعل مادی مثبت ہو تو قد کا لگانا ضروری ہو جاتا ہے اب دیکھیے نمبر چار میں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ ہاں ان پانچوں جملوں میں چونکہ جو واو حالیہ کے بعد چونکہ جملہ اسمیہ استعمال ہو رہا ہے جملہ اسمیہ رہا ہے اس لیے یہاں قد کہیں نہیں آیا نو نمبر وہ جال تو اور میں نے اسے تمہارے درمیان حرام کردہ بنا دیا ہے حرام کی ہوئی چیز بنا دیا ہے یعنی ظلم کو جعلی ہونا مین افعال تحویل جعلیٰ یہاں افعال تحویل میں سے ہے کسی ایک کو دوسری حالت کی طرف تبدیل کرنا حوالۂ حق الطحل تبدیلی کے معنی میں واحد مانا سیارہ اور وہ سیارہ کے معنی میں ہے سارا یسیر ہونا اور سیارہ یسیر بنانا کسی چیز کو تنسب مف الینی اصل و مبتدا یہ جا جو ہے یہ دو مفولوں کو منسوب یعنی حالت نصب میں کرتا ہے ان دونوں کی اصل مبتع اور خبر ہوتی ہے نحو الخمر الحرام نمبر ایک الف آلم باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم. خلق اللہ سبع طباقا وجعل صبا کا تم نے نہیں دیکھا کس طرح سے اللہ نے پیدا کیا ہے سات آسمانوں کو تہ در تہ واجہ قمر نور اور اس نے چاند کو ان میں روشنی بنایا ہے اور اس نے سورج کو ایک چراغ بنایا ہے دیا کہا جاتا ہے کہ نور اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے روشن ہو اور سراج جو از خود روشن ہو جو کسی سے روشنی حاصل نہ کرے واللہ جعل لکم الارض بساتا اور اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا پہلی آیت میں جا اعلی فیل ہے اور الکمرا اس کا مفول نمبر ایک ہے اور نوران مفول نمبر دو اسی طرح جا شمسا سے راجا میں جا کا مفول نمبر ایک ہے شمسا اور مفول نمبر دو سے راجا ہے آیت نمبر دو میں جا کا مفول نمبر ایک الارضہ ہے اور مفول نمبر دو بساطن ہے نمبر تین امت اور اگر اللہ چاہتا یقیناً وہ لوگوں کو ایک امت بنا دیتا یہاں جعل کا مفول نمبر ایک انناسا ہے اور مفول نمبر دو امت ان واحد مصروف اور صفت مل کرتی جال بمان اور جعلات اور یہ رجحان یعنی ترجیح دینے کے لیے استعمال ہونے والے کھیلوں میں سے ہے نہبو جیسا کہ و جالملکۃ تلین عباد الرحمٰن اناسا اور انہوں نے بنا دیا فرشتوں کو یعنی اور انہوں نے گمان کیا فرشتوں کو جو کہ رحمان کے بندے ہیں اناسن لڑکیاں جعلیٰ بحادن یعنی مِنْ اخواط زَنَّا اگر جعلیٰ ان دونوں معنوں میں ہو تو وہ ذنا کے اخوات میں سے ہوتا ہے و تکن آیدمن من افعال شروع ہوئی اور وہ ہوتا ہے اور وہ افعال شروع میں سے بھی ہوتا ہے یعنی استعمال ہوتا ہے افعال شروع, یعنی جس میں شروع کرنے کا منع ہو کہ فلاں یہ کام کرنے لگا میں نے اس وقت یہ کانا کا عمل کرتا ہے نہ ہو جالا حامدنی حامد مجھے مارنے لگا وقت مرت بھی کافی درد سابق یہ پہلے پچھلے سبق میں یہ بات گزر چکی ہے یعنی ایک جو پیچھے اسباق گزر چکے ہیں ان میں سے کسی گزشتہ سبق میں یہ بات گزر چکی ہے معنی اوجادا اور یہ استعمال ہوتا ہے جا آتا ہے اوجدہ کے معنی میں اوجدہ یعنی بنایا کسی چیز کو بنانا وہ یا فیل اور وہ ایک مکمل فعل ہے و تنصب و اور وہ ایک مفول کو حالت نسب میں لاتا ہے كما قول ہی تعالی الحمد خلق وجعل کو والنور اور اس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی تاریکیوں کو اور روشنی کو بنایا یہاں جاں اعلیٰ فیل ہے اور عز علماتی جس کا مفول اور ایک ہی مفول ہے آگے وہ نورا یہ واضح برواف ہے اور عنورا کا عطف ہے عزول پہ اسی لیے حالت نصب میں ہے اور عزع الماعتی حالت نصب میں ہونے کے باوجود زیر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ جمع سعلمص ہے ایانا جا الافی مایاتی نیچے آنے والے جملوں میں جا کا معنی متعین کیجیے جاسو یش رح الدر سا استاد سبق کو واضح کرنے لگا جا یہاں من افعال شروع افعال شروع میں سے قبائل اور ہم نے بنایا تمہیں شعباً مختلف شاخیں و اور قبیلے یعنی خاندان یہاں مانا ہے اور ہم نے تمہیں بنایا خاندان اور قبائل یہاں جعلنا کے دو مفول ہیں یہ وہی ہے جس جعلہ کو بنافعاد تحویل کہا گیا ہے جعلنا کا ایک مفول تو کمب ہے اور دوسرا شعباً ہے جا اللہ نے ہوا اور پانی کو بنایا یعنی پیدا کیا یہاں جعلہ یہ اوجادا کے معنی میں ہے یا خلاقا کے معنی میں قال المدرس قاضل مدرسالب اجاطن استاد نے طالب علم سے کہا کیا تم نے مجھے مدیر بنا دیا ہے یہاں التا میں جو جالتا ہے وہ بیمانا ذن ہے کیا تم نے مجھے مدیر یعنی نی کیا ہے یہ بیمانہ ذن ہے نمبر دس کفایا یا اسم من تم آخر او یا ان میں یا جو یا جو یا ہے وہ یا متلم کہلاتی ہے اور یہ مفتو ہے ایک ایسے اسم کے ساتھ مل کر جس کے آخر میں الف ہے یا پھر یا ہے اور الف اور یا ایسی کے دونوں یہ ساکن ہیں کفا کفا کے آخر میں یا الف ہے یا پھر اس کو اگر پڑی زبر کے ساتھ لکھا جائے تو کہیں گے آخر میں یا ہے اور کفا یا اس طرح کے اسم کے بعد اگر یا متکلم آئے تو وہ اسی طرح مفتوح یعنی اس کے اوپر زبر استعمال ہوتی ہے جیسے اصا یا فتح دنیا یا وغیرہ اصیا میری لاٹھی فتح میرا لڑکا غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے دنیا یا میری دنیا دا یا میرے دونوں ہاتھ غسل تو دیہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے یہاں بھی یادیہ تھا اصل میں یادیہ مشق نمبر گیارہ تمرین شفوی زبانی مشق یس کل طالب سے ہو ہر طالب علم اپنے کلاس فیلوں سے پوچھے والدی نمبر مدارع آنے والے خیلوں کا مدارع لائیے غالاب پہنانا افطارا رو ناشتہ کرنا چھپانا راس میں رکھنا اکردہ حضرت کی حدیث میں جو افعال وارد ہوئے ہیں ان کے ابواب ذکر کیجئے، حضرت اللہ عنہ کی حدیث ہے اس میں یا عبادی یہ حدیث قدسی ہے یا عبادی سے شروع ہو رہی ہے حرم حرم یحرم تحریم باب تفعیل ہے جا یجعلو باب فتح یفتحو ہے محرمن حرم حرم سیم المفول ہے باب تفعیل تزالم لا تضالم تضالم یضالم تفا عل تفاعل یفا الطف باب تفاع ہے غاللن غالل یدلو سے اسم الفائل ہے باب غربہ یدربو ہے حدیتوہو حدایہدی غربہ یدربو فاستہدونی میں استہدائی استہدی سے استہدو فیر عمر ہے باب استفعال ہے اہدکم میں اہد حدایہدی سے فیر مدارے ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں جو یا تھی حرف علت وہ گر گیا ہے اہدی حاصل میں باب غربہ یدربو ہے جائعن جائعیجوعو افعال کو بتانا ہے بہرحال جاسم ہے لیکن چونکہ فعل سے ہی مشتق ہے اس کا بھی سن لیجیے جاجو او بھوکا ہونا بھوک لگنا سر باب ہے اط عام باب فعل ہے فستت امونی استطما فی ال ہے اور باب استفعال ہے ات ام فست کم یہ میم کے اوپر زبر ہم نے کہا تھا یہ غلط ہے ات ہے یصل میں ات ہے یعنی جو صحیح لفظ ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے اس کا آخر میں جو حرفیلتھ گر گیا ہے تخت اونا اختہخت او باب افعال ہے اغ فروغ فروغ ریبو باب ہے فستی استخرا باب استفعال ہے اغفر یہ پھر جواب آب عمر ہے غفر اسے آگے ہے چودہ ہاتھ مفرت الحواج و شرخہ و جم القفا ہواج کا مفرد ہے حاجت الحاج اشرقت کا اشرفی اور جمع القفا القفا کی جمع ہے القفیت پندرہ نمبر ما اصلو تزالمو تزالمو تزالمو کی اصل کیا ہے لا تزالم اصل میں تھا فلام یعنی تتا لا کی وجہ سے نون سے برنا گر گیا لا تالم رہ گیا جب آپ تفاول میں دو تائیں یعنی تا کا حرف دو دفعہ آ رہا ہو دو تا اکٹھی ہو رہی ہو تو پھر ان میں سے تخفیف کی غرض سے ایک تا کو حذف کر دیا جاتا ہے فلاط علم کی بجائے ہوگا فلا عالم سولہ نمبر یجما او آرن الا اراتن آرن کی جمع لائی جاتی ہے اراتن کے وزن پر یعنی اراتن اس کی جمع لائی جاتی ہے الا وزن فولا اصل میں تھا او یا سے پہلے زبر یا کو بدلا او را یا کی بجائے اراطن ہو گیا اجما السمال آتیل جمع آنے والے اسموں کی یہ جمع بنائیے ماشن اس کی جمع ہوگی مشاتن ماشن چلنے والا مشاتن پیدل چلنے والے کاذن کی جمع کو یہ جو کاذن ہے یہ حالت جرم نہیں ہے یہ اس کی حالت رفع ہی ہے اصل میں تھا کاد تو یہ کاذن اسی طرح استعمال ہوگا کا تھا اصل میں یا کے اوپر ڈبل حرکت کا بوجھ پڑا یا کی ویسے ہی ڈیتھ ہو گئی تو قاضی رہ گیا اب چونکہ یہ اسم ہے اسم الفائل اس لیے اس کے آخر میں ڈبل حرکت آئے گی تو کاد سے قاضی اور پھر یہ قاضن قاضن بن گیا تو میں ہے ظاہر اس کی جمع بھی کدا حالت حرت میں ہادن کی جمع ہدا ہدایت دینے والے اسی طرح یہاں تو نہیں لکھا ہوا لیکن دا کی جمع دعاتن آدت دینے والے رامن کی جمع روماتن پھینکنے والے والن کی جمع ولاتن والن کوئی بھی والی سرپرست والن ولاتن یہ اصل میں کسی علاقے کے سرپرست کو بھی کہا جاتا ہے کسی علاقے کے کہہ لیجیے حاکم کو وار فلاں شیز فلاں جگہ کا والی ہے تو ولاتن ولاۃ العمور کہا جاتا ہے سربراہ کے معنی میں غازن کی جمع غزاتن غزبہ میں شریک ہونے والے مجاہدین، ننگے پاؤں اور حفاظن اس کی جمع ہے نواسب الفید ہیا اور مدارے کو نصب دینے والے چار حروف ہیں وہ ان وحی حرف مسترین یہ حرف مصدریہ ہے استقبال اور یہ حرف نصب ہے اور حرف استقبال ہے حرف مصدریہ کہ یہ اس، ان جو ہے وصل میں خل مظارے میں آ کے مسلر کا معنیٰ پیدا کر دیتا ہے نصب اس کو اس لیے کہیں گے کہ یہ نصب دیتا ہے اور حرف استقبال اس لیے کہ اس کے آنے کے بعد خل مظارے میں مستقبل کا معنی رہ جاتا ہے واللہ و ان طوبا علیکم اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے مسلری معنیٰ ہوگا اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے نصب و استقبال یہ بھی اسی طرح حرف نفی ہے حرف نصب ہے, ہے حرفِ استقبال ہے نحو انك لن اس نے کہا نحو را تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تصبیح بیان کریں ادن وہی حرف جواب ان و جزا ان و نصب یہ حرف جواب ہے کسی سوال کے جواب میں آتا ہے مثال کے طور پہ کسی سوال کے جواب نہیں کسی کی بات کے جواب میں شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں نے اس دفعہ بہت زیادہ محنت کی ہے تو آپ اس کے جواب میں اسے کہتے ہیں تب تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے تب تو تمہاری کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ اس کو حرف جواب کہتے ہیں حرف جزا مطلب یہ ہے تمہارے اس کام کی جزا اس کا بدلہ یہ ہے اس لیے حرف جزا اس کو کہہ دیتے ہیں ساور ان شاء اللہ میں یعنی حامد کہتا ہے خالد سے کہ میں کل انشاء تم سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا خالد کہتا ہے اذن تب تو تمہارا انتظار الحمد اللہ